باللہ من, الشیطان الرجیم من ہم لو شاء ما عبدنا من ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے علاوہ شین کسی چیز کی نہ نُنا ہم ولا آبا اور نہ ہی ہمارے ولا حرمنا من مندون ہی من شئین اور نہ ہم حرام قرار دیتے اس کے بغیر کسی چیز کو کدار کا فعال اللہ نے من منقبل اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فہل الا رسول إِلَّ بلاء المبین تو نہیں ہے رسولوں پر بغیر واضح طور پر پہنچا دینا والدر البطہ تحقیق و اطنافی کو لی امت رسول ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول انبد اللہ وسطنب الطاود کی عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو بچو تاوت سے فمن ہمن حض اللہ وسلم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ومن عمل حقت علیہ دلالہ اور کچھ ایسے ہیں جن پر دلالت حق ہو گئی ثابت ہو گئی فسیرو فی پس چلو پھرو زمین میں فنزرو دیکھو کئی فقان عاقبت المقبین کیسا انجام ہے جلانے والوں کا ان تحرت اگر آپ حریث ہیں حرس کرتے ہیں ان کی ہدایت پر فن اللہ حدیم دلو یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے ومال من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے اکثم بلّہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالی کی جہد ایمانی مانیم پختہ پکی کسمیں لائب اللہ کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا بلا کیوں نہیں ودن علیہ حپا اس کا وعدہ ہے اس کے ذمے سچا ولیکن اکثر النا صلاح علمون لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے علی بین الََََََََََََََََََََ اللہ یکلیونفی ہی تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے وہ کچھ جس میں وہ اختراف کرتے ہیں ولی الم اللہ کافاروں اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انّاََ کان و کا دے ان کے بے وہی وہ جھوٹے ہیں انما قول علی شیئین بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے ادا ارد ہو جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں ان نقول علکن فیاکن یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جاپس وہ ہو جاتی ہے ولدین اللہ من فلاہدمہ ما ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرتیں کی ظلم کیے جانے کے بعد للب اللہ فی دنیا حاصل ہم ان کو جگہ دیں گے ٹکانہ دیں گے دنیا میں اچھا والا اجرالآخیرہ کی اکبر اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے لوکانو علمون کاش کے وہ جان لیں اللہ دینا صبر رَبِّهِمْ اللہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پاما ارسل من قبل کا اللہ رجال نوی اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف پس الہل ذکر ان کن تم اللہ تعالیٰ مون تم پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے بالبیناتی و ظبر واضح دلائل کے ساتھ اور کتابیں کتابوں کے ساتھ وہ انسل نا کا اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف ذکر لنس لبین عل ناصمان الرا علیہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اپا امین اللہ کے کی نمہ کیا بے خوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیر کی ان یکصف اللہ بحم العرب کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو دھن سا دے اور یہ عطیٰ من ہوایت اللہ شعرون یا ان پر ایسا عذاب آئے جہاں سے وہ یا آئے ان کے پاس عذاب وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے اور یا خدا تقلبی یا ان کو ان کے چلنے پھرنے میں ہی وہ پکڑ لے فما ہوں بھی مرجزین تو وہ کسی طرح سے عاجز کرنے والے نہیں ہیں او اور یاقرحم اللہ تخبوفن یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے فن رب لارو فرحیم بے شک تمہارا رب بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اولم یا رو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ادا اس چیز کی طرف ما اللہ من اللہشین ان چیزوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یا تفیہ او زدالو ہوں اللہ تعالیٰ یتفیع دفع اس کا سایہ مائل ہوتا ہے عن الیمینی و دی دائیں اور بائیں طرف سجد اللہ اللہ کے حضور روبرو سیدہ کرتے ہوئے وہم داخرون اور وہ عاجز عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے سے کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے منداب بطن چوپائے جاندار زمین پر چلنے پھرنے والے ولملائی کا تو اور فرشتے و ہم لائے اور وہ تکبر نہیں کرتے یہ خاف من نہ وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ یہ فعلونامعون اور وہ کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیے گئے وقار اللہ اللہ تخ الہ اترینی اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم پکڑو الہ دو ان الح واحد یقیناً صرف اور صرف وہ ایک ہی اللہ ہے فیا یا فرح بون بس مجھ ہی سے ڈرو ولاسی کے لیے ہے ما فسما باتی ولع جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے والد الدین واسبہ اور اسی کے لیے ہے دین دائم ہمیشہ رہنے والا اب بغیر اللہ تعون کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہوم نعمت انفہمن اللہ اور تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تم ادا مس درو پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے فعل ہی تج تو تم اسی کی طرف تضرع کرتے ہو گرگراتے گل ہو تم مردا شفت در پھر جب وہ تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے ادا فریقم من کم بے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں لیا فرو بیما تاکہ وہ کفر کریں نہ کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دیا ہے فتح متعلق تم فائدہ اٹھاؤ فصوف ان قریب تم جان لو گے وہ بناتے ہیں ریمالا یا الگونا نصیب رکھنا ہوں ان کے لیے جو وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا اللہ اللہ کی قسم لطفارون تم ضرور سوال کیے جاؤ اس چیز کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے تھے <الْبَنَات> اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں صبح وہ پاک ہے والماست اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں و ادابش بالع تھا اور جب انہیں کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے ولا وجہ تو اس کا چہرہ رہتا ہے یا ہو جاتا ہے سیاہ وہ ہوا قدیم اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے یا من القومی وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے من سو امام بشیرہ بھی اس خوشخبری کی برائی سے جو اس کو دی گئی ایم سکو کیا وہ اس کو روکے رکھے ذلت پر ام یا دس راب یا اس کو دبا دے مٹی میں اللہ خبردار سا اما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں لل دین المین بالآخرہ کی مثر وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے مثر الصع بری مثال ہے برائی کی مثال ہے وہ لہم اللہ اور اللہ کے لیے اچھی مثال ہے وہ اللہ بہول عزیز الحکیم اور وہ غالب بہت زیادہ اور بہت زیادہ حکمت والا ہے لو آسب المہم اگر لوگوں کا اللہ تعالیٰ معاخذہ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے ماں تارا کالی حامل دا تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑے ولا کےخیر ہوں اجرم مسمہ لیکن وہ ان کو مؤخر کرتا ہے ایک مقرر مدت تک فا جا جم تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا لاستن نہیں وہ مؤخر ہوں گے ایک گھڑی بھی يستقدمون اور نہ وہ مقدم ہوں گے وہ اللہ ما کراہون اور اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جس کو یہ ناپسند کرتے ہیں السینا توم القادب اور بیان کرتی ہیں ان کی جھوٹ لهم کہ ان کے اچھائی ہے لا لاجر لازم طور پر ضروری ہے ان لہم الار کے بے شک ان کے لیے آگ ہے وہ انفراتون اور وہ آگے کیے گئے ہیں طلّہ ہی کی قسم لبد ارسل منتبلی کا ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے فضم الشان تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو فہ و تو وہ آج بھی ان کا ولی ہے ولام اور ان کے لیے آداب العلیم کردناک عذاب ہے وما کتاب آ اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر کتاب اللہ مگر صرف اس لیے لطوبین اللہ اللہ تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز اختلافوفی ہی جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ ہدم و رحمت القومی اور ہدایت اور رحمت بنا کر یہ نازل کی ہے ہم نے یقین ایمان لانے قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے بول تعالیٰ نے انزل من السماء آسمان سے نازل کیا ہے پانی اور بابا گموتی ہا پھر اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کے بھرنے کے بعد ان نقی داری کاون یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں وہ انعامی لبرا اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں لبر البتہ عبرت ہے نسقیکم ہم تم کو پلاتے ہیں مما مم اس چیز میں سے جو فی بتونی ہی اس کے پیٹ میں ہیں ممبینی فرتھن ودامن گوبر اور خون کے درمیان سے لبرن خالصا خالص دودھ سائغن جو جو خوشگوار ہے لشاربین بین پینے والوں کے لیے یا سائے حلق سے بآسانی با نیچے اتر جانے والا ہے لشاربین پینے والوں کے لیے تم نقیلی النقیل اناپ اور خجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تب تخیدور ملو ساکارہ تم اسے لیتے ہو نشہ ورشتحاسانہ اور اچھا رضب ان نفیداری لقومی یاقلون یقیناً اس پہ نشانی, نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے بہرب کو کل نہ اور الہام کیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف ان تقریری ان تقریری محل جباری یا تو بنا لے پہاڑوں کو گھر وبن اور درختوں سے وما یارشون اور اس چیز سے جس کو لوگ چھپر بناتے ہیں سمراتی پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے فصلوں کی سب کی زلا پھر تو چل اپنے رب کے راستے پر مطی تابع ہونے والی یقر ممبتونہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب ان مشروب مختلف الوانو ہو رنگ اس کے مختلف ہیں فی ہی شفاء النداس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے ان نفی دال قلع آیت یقیناً اس میں نشانی ہے علی قومنت کرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ خلام اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تماکم پھر وہ تم کو فوت کرے گا و من عبدالعمر اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں رزیل گھٹیا عمر کی طرف کمزور عمر کی طرف لکیلا بعد علم شع تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی ان اللہ یقینا اللہ تعالی علیم قدیر بہت زیادہ علم والا خوب قدرت والا ہے واللہ وہ اللہ فقب الفرضی اور اللہ تعالی نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں فم اللہ دینا فضیلو ری بس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے فوقیت دی گئی ہے کسی صورت میں اپنا رزق لوٹانے والے علامہ مالا کا تئیمان ہم اپنے غلاموں پر فہم فی سوا کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں یعنی جن کو رزق زیادہ دیا گیا ہے وہ یہ اپنے ماتحت لوگوں میں برابر کا رزق تقسیم کرنے والے نہیں ہیں افب اللہ جہادون کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ جال من انخوشی کم اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں تمہاری جانوں میں سے ہی جوڑی دار و جالفاد تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بنائے ہیں بیٹے اور پوتے و راضا من طبا اور تم کو رزق دیا پاقیزات چیزوں سے آفا بل با منون کیا وہ باتیں پر ایمان لاتے ہیں و بن امت اللہ اور اللہ کی نعمت کا وہ قفر کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے سوا جو نہیں ہے مالک ان کے لیے کسی رزق کا من السماوات والارضی آسمان اور زمین سے شیئا کچھ بھی ولا یستطيعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں فلا تقربوا للہ الامثال بس تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یقینا اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ضرب الله مثلا اللہ نے مثال بیان کی غلام کی مملوکا جو غلام ہے لا یقدر لاشئن وہ نہیں قدرت رکھتا نہیں قادر کسی چیز پر فمن رزقناه مننا رزقا حسنا اور اس आदमी کی جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے اچھا فهو ينفق منه سرا وجهرا وہ اسے خرچ کرتا ہے مشیدہ اور ایرانیہ هل یستابون کیا یہ دونوں برابر ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وغرب الله وتعالى رجلين اور اللہ نے مثال بیان کی کی اب ان میں سے ایک ہے لا يقدر وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا وہ اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر این ما خیر جہاں بھی وہ اس کو اس کا مو موڑ دے وہ نہیں لاتا بھلائی خیر حل استبی ہوا کیا برابر ہے یہ شخص وہ من بمی یامر بالعدل اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے وہ ہوا علی صراط مستقيم اور وہ سیدھے راستے پر ہے ور اللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں اور زمین کا وما امر الساعه الا کلم البصر اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح او اقرب یا وہ اقرب جب وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے واللہ الله اخرجکم من بطون امهاتکم اور اللہ تعالی نے تم کو نکالا تمہارے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے واجعل لكم سمعا و ابصارا و اور اس نے تمہارے لیے سماعت بصارت اور دل بنا دیے لعلكم تشکرون تاکہ تم شکر کرو الم یارو الی الطیری مسخرات فی جو السماء کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان پرندوں کی طرف جو کہ مسخر ہیں اسمان کی ہوا میں فضا میں ما یمسکهن الا اللہ نہیں ان کو کوئی روکتا مگر اللہ تعالی ہی ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون یقینا اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لاتے ہیں و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا اور اللہ تعالی نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہائش کی جگہ مسکن و جالعام بوتا اور تمہارے لیے بنائے ہیں جانوروں کے چمڑوں سے بویوتن گھر تستہ تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو یو مدانی و یوم اقامتکم اپنی کوچ کے دن اور اقامت کے دن و من ہا اور ان بھیڑ کی بھیڑ کی اون سے وہ اوباری اور اونٹ کی اون سے وہ اشعاریہا اور بکری کی اون سے اتھاتاً گھریلو سامان بناتے ہو وہ مداح الہین اور فائدہ ہے گھریلو سامان بنایا ہے اور فائدہ الہین مقررہ مدت تک اللہ تعالی نے جعل لکم مما خلقا بنایا ہے تمہارے لئے اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا ہے زلانا سایا و جعل لکم من الجبار اکنانا اور بنایا ہے پہاڑوں سے تمہارے لئے اکنانا چھپنے کی جگہیں و جعل لکم سرابیلا اور بنائی ہے تمہارے لئے کمیض تحیقم الحر جو تم کو بچاتی ہیں گرمی سے و شرابیل اور ایسی کمیزیں تقیقم بسکم جو تم کو بچاتی ہیں لڑائی سے یعنی زر کدالی کا اسی طرح یو تم علیکم وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر لعلکم تسلیمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ فرت پس اگر وہ پھر گئے فر عَلَيْكَ علیہ کلبلا المبین یقیناً آپ کے ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے یعرفون نعمت اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں تم ان کی روناہا پھر اس کا انکار کرتے ہیں وہ اکثر ملکا اور ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں وہ یوم کلی امَت ان شہیدا اور جس دن ہم کھڑا کریں گے اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ تم ادا دینہ کافارو پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وہ لاہوم یستح اور ناب و رحم کیے جائیں گے وہ ادار اللہ دینہ ظالم العداب اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو فلا یقف افغان ہوں وہ ان سے حلقہ نہ کیا جائے گا ولا منظر اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے وہ ادارہ اللہ دینہ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شراقا کو قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہا اولا عشورا یہ ہمارے شرکا ہیں اللہ دینہ کنہ من دونک جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے فلقل ہی ملک وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات ان کم لکاد بون تم البتہ جھوٹے ہو الکو اللّہ دن سلامہ اور وہ اللہ کے سامنے اس دن پیش کریں گے فرما برداری کو يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ دن کففر عن الصبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا زد نہ ہم آداب ان ہم ان کو عذاب در عذاب میں زیادہ کریں گے بیما کانوں یوسیدون ان کے فساد کرنے کی وجہ سے وہ یومفیقلی امتن شہید الفسم اور اس دن ہم مقروص کریں گے کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ ان پر انہی میں سے و چنابی کا شہید کو گواہ بنائیں گے ان سب پر کتاب اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب جو وضاحت کرنے والی ہے ہر چیز کی وہ رحمت اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے وہ بسر عالمسلم اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا بلحسانی اور احسان کا ویتا قربا اور قریبی رشتے کو دینے کا وہ اور منع کرتا ہے انلفا شاہول والمنکر فحاشی اور برائی سے ولبی اور بغاوت سے یاد و تم کو واضح کرتا ہے نصیحت کرتا ہے اللہ کی رون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اوب یہ اور برا کرو اللہ تعالیٰ کے وعدے کوئیمان عبادتہ اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد وقت جال تم اللہ علیہ کفیلا اور تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے اوپر کا ساز ان اللہ یا اللہ تعالیٰ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم پکڑتے ہو اپنی قسموں کو میں خرابی امتن من امتن کہ ایک وہ زیادہ ہوئی زیادہ بڑھ گئی دوسری امت سے دوسری جماعت سے انما یبلوکم انما یہ بلوکم و بھی یقیناً اللہ تعالیٰ تو صرف تمہیں اس کے ساتھ آزماتا ہے پر یہ یقیناً نلقم یوم القیامت اور وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ماں کم تم فی تخت رقم جس پہ تم اختلاف کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا والا مع لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ شاہ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے والا تقیلان کم دقلم اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں خرابی کا فریب کا ذریعہ ثبوتی ہا پائے گا اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے والا تم آداب اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا اللَّهِ اور نہ تم نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت کو انما عند اللہ ہوا خیر بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم اگر تم جانتے ہو ما عند فت جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے وہ عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور البتہ ہم ضرور دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بھی آسانی ماں کان اس سے بہتر جو وہ کرتے رہے من من صالح او اُنسا جس نے عمل کیا نیک مرد یا عورت ہو وہ اس حال میں کہ وہ ممن ہو فلاً حیاتََََ طیبتاً بس ہم اس کو زندگی دیں گے اچھی زندگی فلاں اجرا ہوں اور ہم ان کو ان کا اجر دیں گے بھی احسنی ما کان بہترین انداز سے جو وہ کرتے رہے فیدا کرم پر جب تو پڑے قرآن تو پناہ ماند اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے انہ صلی اللہ سلطان الدینہ آمن ہوں یقیناً اس کے لیے نہیں ہے غلبہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ اللہ البن میں اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں انما سلطانہ ہو یقیناً اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو کے دوست ہیں وہ اللہ دینا ان اور جو وہ اس اللہ کا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وَإذا بدلنا آیتا اور جب ہم بدلتے ہیں آیت کو آیت کی جگہ اعلم بما ينزل اور اللہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ, وہ مختلف بے شک تو تو صرف جھوٹ باندھنے والا ہے بل اکثر لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے نزلہ روح من کا بالحاف اس کو لے کر نازل ہوا ہے روح القدس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ میں الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ثابت کر دے ان لوگوں کو پختہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے اور دوسرا خوشخبری ہے بالمسلم مسلمانوں کے لیے اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یقیناً وہ کہتے ہیں انما کہ بے شک اس کو تو صرف ایک انسان سکھاتا ہے لسان وہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں غیر فسیح عربی ہے اللہی یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر لا بہ الله اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دے گا قدیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّمَا اللہی. جھوٹ وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے هم اور کادون وہی لوگ جھوٹے ہیں من کا فراب اللہ ایمانی ہی جس نے کفر کیا اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد اللہ من جس کو بجبور کر دیا گیا مطمئن بال ایمان اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلاکن لیکن من شرح بال قفری جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ سینے کو ان پر غذب ہے اللہ کی طرف سے وَلَحْمَ عظیم اور ان کے لیے آداب ہے بہت بڑا یہ بھی اللہ مستحب الیات دنیا اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخرت پر یقین اللہ اللَّهَ لا تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو اولین اللہ اللہ قلوب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وسم و ان کی سماعت اور بسارت پر وہ اولاکرون اور یہی لوگ غافل ہیں لازمی ہے ضروری ہے یقیناً، یہ لوگ آخرت میں پانے والے ہیں رب کے جنہوں نے ہجرتیں آزمائے جانے کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا وہ سب اور صبر کیا ان ربہ من بادی ہا یقیناً تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یوم تعطی کو النفسا جس دن آئے گی ہر جان وہ جھگڑا کرے گی اپنی جان کے بارے میں وطوفہ کل نفسمہ امیرت اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے عمل کیا وہ لدام اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے وزارب اللہ کریتاً آمرتاً مطمئنتن اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مثال ایک بستی کی جو امن والی تھی مطمئن تھی ہا ہا اس کے پاس اس کا رزق آتا تھا کھلا، من ہر طرف سے، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالی کی نعمتوں کا نہ کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی،, اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا ان کو بھوک اور خوف کا مزہ بیما قان و اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے یا نے ان کو پہنا دیا بھوک اور خوف کا لباس بیما کان و اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے جا اہم رسول المن اور بتا تحقیق آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے فقر دبو ہو تو انہوں نے رسول منہم رسول آیا ان کے پاس ان میں سے پکا دبو تو انہوں نے جتلا دیا اس کو تو اقم ال تو پکڑا اداب نے وہ ظالمون اور وہ ظالم تھے بس پسخاؤ بما اس چیز میں سے ردم اللہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے حلال حلال اور بقیرہ بشکر و نمت اللہ تم یادون اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو قدر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو انما البیٹا یقیناً تم پر تو صرف حرام ہے بردار بدما اور قون وحم القن زیر اور گوشت او بھی اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے فمن استرا تو پھر جو مجبور کر دیا گیا غیر باغن نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا ولا عادن اور نہ دوبارہ لوٹنے والا یا نہ حد سے گزرنے والا فن اللہ کا فوریم تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ولا تقول اور نہ تم کہو لیما اس کو تاث و تو جس کے بارے میں بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاں نہیں پائیں گے پتا ان تھوڑا سا فائدہ ہے علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ اللّہ علیہ کا من قبل اور ہم ان لوگوں پر وہ ہے سے ظلم نہیں کیا اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ربا کا بمبادی رحیم بے شک تیر عرب اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ان ابراہیم کانا ان قانت اللہ یقین ابراہیم ایک امت تھے جو فرما بردار تھے اللہ کے لیے یکسو ہو کر ولم یقو مشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے شاکر ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اجتباء ہو اللہ نے انہیں چنا وہ ادا ہو اور اس کو ہدایت دی مستقیم سیدھے راستے کی طرف وہ آتئینہ ہو پھر دنیا حسنا اور ہم نے اس کو دی دنیا میں اچھائی وہ اند ہو فل آخرت صالقین اور یقیناً وہ آخرت میں نیکونیک لوگوں میں سے سال لوگوں میں سے ہے تو وحینا پھر ہم نے کی آپ کی طرف انتبع ملت ابراہیم کے پیروی کر ملت ابراہیم کی یکسو و ماکانل مشرقین اور مشرقوں میں سے نہ تھے اناج تو اللہ ہی یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا اور لوگوں پر جنہوں نے اختراف کیا اس کے بارے میں وہ ان رب کلابینہ یوم القیامہ تھی اور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فی ماں کال ہی یخلیفون اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختراف تھے ربی اپنے رب طرف کے ساتھ اور اچھی کے ساتھ ہی احسن اور ان بمن ہی یقیناً تیرا رب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہے راستے سے اس کے راستے سے وہ, اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت پانے والوں کو وہی آپ اب تم اور اگر تم بدلا لو فاقب تم بھی تو بدلا دو اسی قدر جس قدر تم بدلا لیے گئے ہو والا ان صبر تم اور اگر تم صبر کرو ہوا خیر تو البتا وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور صبر کا ہمارا صبروں کا اللہ بلّا اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ ولا تحدن علیہ اور ان پر غم نہ کھا ولا تخیم اور نہ ہو تو کسی تنگی میں مما مم او چیز میں سے جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں ان اللہ اللہ دینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ دین اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں